بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدَََََََََََن و ون ونسلی علی رسول الكريم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ليلت القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں فائدے میں حضر شيخ نبل مركد لکھتے ہیں کھڑا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھے اور اسی حکم میں یہ بھی ہے کہ کسی اور عبادت تلاوت اور ذکر وغیرہ میں مشغول ہو اور ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ریا وغیرہ کسی بدنیتی سے کھڑا نہ ہو بلکہ اخلاص کے ساتھ محض اللہ کی رضا اور ثواب کے حصول کی نیت سے کھڑا ہو خطابی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ثواب کا یقین کر کے بشاشت قلب سے کھڑا ہو بوجھ سمجھ کر بد کے ساتھ نہیں اور کھلی ہوئی بات ہے کہ جس قدر ثواب کا یقین اور اعتقاد زیادہ ہوگا اتنا ہی عبادت میں مشقت کا برداشت کرنا سہل ہوگا یہی وجہ ہے کہ جو شخص قرب الہی میں جس قدر ترقی کر جاتا ہے عبادت میں انہماق زیادہ ہوتا رہتا ہے نیز یہ معلوم ہونا ہو جانا بھی ضروری ہے کہ حدیث بالا اور اس جیسی احادیث میں گناہوں سے مراد علماء کے نزدیک صغیرہ گناہ ہوتے ہیں اس لیے قرآن پاک میں جہاں کبیرہ گناہ کا ذکر آتا ہے ان کو اللہ من تاب کے ساتھ ذکر کیا ہے اسی بنا پر علماء کا اجماع ہے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا بس جہاں احادیث میں گناہ کے گناہوں کے معاف ہونے کا ذکر آتا ہے علماء اس کو صغائر کے ساتھ مقید فرماتے ہیں میرے والد صاحب نور اللہ مرکدہ و بردمتہ کا ارشاد ہے کہ احادیث میں صغائر کی قید دو وجہ سے مذکور نہیں ہوتی اول تو یہ کہ مسلمان کی شان یہ ہے یہ ہے ہی نہیں کہ اس کے ذمے کبیرہ گناہ ہو کیونکہ جب کبیرہ گناہ اس سے صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان کی اصل شان یہ ہے کہ اس کو اس وقت تک چین ہی نہیں آوے گا جب تک کہ اس کا گناہ سے توبہ نہ کر لے جب تک کہ اس گناہ سے توبہ نہ کر لے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب اس قسم کے مواقع ہوتے ہیں مثلا لت القدر ہی میں جب کوئی شخص با امید ثواب عبادت کرتا ہے تو اپنی بدامالیوں پر ندامت اس کے لیے گویا لازم ہے اور ہو ہی جاتی ہے اس لیے توبہ کا تحق خود بخود ہو جاتا ہے کہ دوبہ کی حقیقت گزشتہ پر ندامت اور آئندہ کو نہ کرنے کا عزم ہے لہذا اگر کوئی شخص کبائر کا مرتکب بھی ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لیجت القدر ہو یا, او یا کوئی اور ایجابت کا موقع ہو اپنی بدعمالیوں سے سچے دل سے پختگی کے ساتھ دل و زبان سے توبہ بھی کر لے تاکہ اللہ کی رحمت تکامل متوجہ ہو اور صغیرہ کبیرہ سب طرح کے گناہ معاف ہو جاؤں اور یاد آ جائے تو اس یا کار کو بھی اپنی مخلصانہ دعاؤں میں یاد فرما لیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو ان لا الہ الا انت استغفر قواتوہ الیک